وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الكریم قابل احترام میرے محترم مسلمان بھائیو سورہ بقرہ کی آیت 182 نمبر میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے مسلمانوں کتب علیکم کم السیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب الزین من قبل جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرما دیا کہ روزے کا مقصد کہ انسان کی زندگی میں تقوا آ جائے انسان گناہوں سے بچنے والا بن جائے انسان کو گناہوں سے نفرت ہو جائے اور انسان کو نیکیوں سے محبت ہو جائے یہ تقوا ہے جناز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کی آمد کا بھی اہتمام فرماتے تھے اور اس مہینے کی آمد پر عبادات و اعمال میں اضافہ بھی فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تعالی کے دین سے اور اللہ تعالی کے احکامات سے اور اللہ تعالی کی فرما برداری نبی علیہ السلام کی زندگی لیکن رمضان المبارک کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں محروم ہو گیا وہ حقیقت محروم ہے جو اس مہینے میں محروم ہو گیا وہ حقیقت محروم ہے یعنی جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالی سے اپنی بخشش نہ کروا سکے جہاں اللہ تعالی کھجور کے ایک دانے پر کسی روزہ دار کو کھلانے سے اللہ تعالی بندے کی مفرت کر دیتے ہیں جہاں ایک گلاس پانی پلانے سے روزہ دار کو افطار کرانے سے جہاں کسی کو ایک گلاس شربت پلانے سے لسی پلانے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما رہے ہیں اور ایسے مبارک زمانے میں میں اپنی بخشش اللہ تعالی سے نہ کروا لوں تو کتنی کم نصیبی کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے سے رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے تھے اللہ لنا فی رجب شابان و بلبنا رمبان یا اللہ رجب شعبان میں برکت پیدا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے اور جب رمضان قریب آتا شابان کے آخری دنوں میں پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہ سلمنا رمبان یا اللہ ہمیں سلامتی دیجیے رمضان کے لیے یا اللہ ہمیں رمضان میں فرما دیجیے تو میرے مسلمان بھائیوں انتہائی خیر کا مہینہ اور انتہائی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا مہینہ اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروانے کا مہینہ یہ ہمارے سروں پہ آ رہا ہے ان تعالی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اس کے لیے ایک گزارش تو یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے شاہبان میں تو ہم رمضان کو یاد کرتے ہیں اور جب رمضان آ جائے تو پھر عید کو یاد کرتے ہیں آئن رمضان کا موقع جب آ جاتا ہے تو ہم اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں کپڑوں کا کیا ہوا جوتیوں کا کیا ہوا کمرے کے رنگ کا کیا ہوا فلاں چیز کا کیا ہوا اب ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور رمضان میں ہم عبادات کے بجائے بازار کے چکر لگانا شروع کر دیتے اس لیے کہ ایک تو رمضان المبارک کے آتے ہی ہمارے رمضان میں کھانا کم ہوتا ہے ہمارے یہاں زیادہ ہوتا ہے ایٹم بڑھ جاتے آم دنوں میں کھانا ہوتا ہے اب اس دنوں میں کھانے کے ساتھ بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں اب وہ سارے لوازمات چاہیے کسی کو پکوڑے چاہیے کسی کو سموسے چاہیے کسی کو پینی چاہیے کسی کو سبزیاں چاہیے اور کسی کو پتنی کیا کیا چاہیے اب جیسے اس کے بغیر ہمارا افطار اور شہری نامکمل ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ساری چیزیں ہم ابھی خرید لیں رمضان سے پہلے پہلے اپنے رمضان کی ضرورت کی چیزیں اپنے عید کی ضرورت کی چیزیں اپنے بچوں کے لیے عید کا سامان کپڑے جوتے جو بھی چیزیں ہمیں چاہیے اپنے لیے گھر والوں کے لیے وہ ہم رمضان المبارک سے پہلے خرید لیں رمضان کی مبارک راتیں ہمارے بازاروں کے نظر نہ ہو رمضان المبارک کی راتوں میں آخری عشرے میں ہمارے گھر عبادات سے آباد ہونا چاہیے آج مارکیٹیں آباد ہو گئی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو مارکیٹیں آباد ہیں رات دو دو بجے تک اور چار چار بجے تک جناب مارکیٹوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خریداریاں ہو رہی ہیں اور بازاروں میں گھوم رہے ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں تاق راتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمائی ازواج متوارات کو عبادت کا حکم دیا ہم بازار کے ماحول میں دنیا کے ماحول میں اس بات دوڑ میں لگے ہوئے اس لیے میرے مسلمان بھائیوں آج ہی مشورہ کرو اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے عبادات کے واسطے فارغ کرو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اپنے بچوں بچیوں کو بھی کہ یہ عبادت کا زمانہ نمبر دو ایک اور بہت بری رسم چل پڑی ہے اور وہ رسم یہ چل پڑی ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اب شہری کی اور افطار کی دعوتیں ہوتی وہ جناب پیزا ہٹ والوں نے پیکج نکالا ہے اور جناب انہوں نے پیزا سستا کر دیا چلو بھائی سب شہری کے لیے پیزا ہٹ جائیں گے اب سارے گھر والے جناب شہری کہاں ہو رہی ہے پیزا ہٹ میں ہو رہی ہے وہاں میوزک بج رہا ہے،, ہے مرد و عورتوں کا اختلاط ہے تحجد کا وقت مبارک وقت رمضان کا مہینہ رمضان کی راتیں اور وہ بھی جناب ہمارے ہوٹلوں کے نظر ہو گئی پیزا ہٹ کے نظر ہو گئی چونکہ پیزا سستا ہو گیا اور جناب جو شہری میں نہیں جا سکتے ان کے لیے افطار پارٹیوں کا اہتمام ہے ہوٹلوں میں اور جناب انہوں نے بھی کہہ دیا آپ کو بڑی بہترین افطاری ہم کرائیں گے اور جناب اس میں پچیس ایٹم ہوں گے اور جناب صرف آٹھ سو روپے لیں گے آٹھ سو روپے میں پچیس چیزیں بڑی سچی چلو بھائی یہ ہمارے ان اوقات کو اور ہمارے ان مبارک لمحات کو ہم سے چھینا جا رہا ہے یہ ایک سازش ہے کہ ہم سے ان مبارک لمحات کو چھین افطار کے وقت ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے حلیم یہ لکڑی کا دروازہ بھی بند کر دو تاکہ بار والوں کو پتہ ہو کہ دروازہ بند ہوگا ایک بجے یہ دروازہ بند ہو جائے گا اس لیے کہ وہ ساتھی آتے ہیں پھر ایسے ہی بدمزگی ہوتی ہے اور ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم نے کہا اس کا حل یہ کہ ایک بجے کے بعد اس کو بند کر دو حال بند ہو گیا آپ لوگوں کو کوئی شکال تو نہیں ہوگا جو ساتھی اندر آ گئے آ گئے اب وہ ایک دوسرے کے پلاگتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا تو ہم نے کہا بھئی ایک بجے اس کو بند کر دو اچھا جناب تو اب شہری میں ہم جا رہے جناب باہر افطار میں جا رہے باہر جبکہ یہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا شہری کا وقت کتنا مبارک ہے اگر گھر میں شہری ہوگی ہے صاف ستھری گھر والوں کے ہاتھ سے بنی ہوئی ہے اللہ کے نام کے ساتھ گھر والے دو چار رقع تحجد پڑھ لیں گے کچھ شہری بنا لیں گے اور دعا کر لیں گے اس مبارک ماحول سے ہم نکل گئے ہم بازار چلے گئے افطار کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں گھر والوں کے ساتھ بزرگ حضرات گھر کے بزرگ دعا کراتے ہیں بچے اس میں شامل ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ مبارک لمحات ہے ہمارے والدین ایسے موقع پر دعا کراتے تھے اور ایسے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے اس وقت کی اہمیت بتائی جاتی کہ دیکھو یہ افطار ہے اس وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے تین آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے تین آدمیوں کی دعا اللہ تعالی رد نہیں فرماتے اور ان میں سے ایک فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعا تو کیسا مبارک وقت ہے اب یہ وقت ہمارا جناب بازاروں میں اور ہوٹلوں میں اور ہوٹل تو ایک مجبوری کا نام ہے گھر کے کھانے سے بہتر کھانا دنیا میں ہو سکتا ہے اس برتن کو آپ دیکھیں اس کھانے کی چیز کی صفائی دیکھیں ہر ایک ایک چیز پر آپ غور کریں وہ صفائی کسی ہوٹل میں مل سکتی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ فائیو اسٹار ہوٹل کیوں نہ ہو لیکن جو پاکی جو صفائی گھر میں ہوگی جو گھر والے برتن کو صاف ستھرا کر کے پکائیں گے وہ باہر کی چیزوں میں کہاں سے ملے گی وہ تو ایک کمرہ مجبوری ہے ایک آدمی مسافر ہے اور اسے بھوک لگی ہے اس کا گھر نہیں ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لیتا ہے لیکن جس کے پاس گھر کی نعمت ہے اور گھر میں نعمتیں اور کھانا اور ساری چیزیں موجود ہیں اور انہیں چھوڑ کر ہم بازار کی طرف جائیں یہ تو غیروں کا طریقہ ہے بازاروں میں جانا اس لیے کہ وہاں بیگم بھی دفتر سے آتی ہے شوہر بھی دفتر سے آتے ہیں وہ کہہ جی میں پکا نہیں سکتی وہ کہہ جی جناب چلیں دونوں جاتے ہیں برگر خریدتے ہیں کھاتے ہیں پھر آ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں مسلمانوں کی زندگی خاندانی زندگی ہماری گھریلو زندگی اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے اولاد کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک پیار کی ایک محبت کی ایک قوت کی ایک سکون کی راحت کی زندگی وہ تو ترستے اس کے لیے وہ تو سال میں ایک دفعہ والد سے ملتے ہیں کہ جناب آج والد کا دن ہے چلو جی ملو گلدستے پیش کرو پھر بقیہ سال کے تین سو انسٹھ دن فارغ اور ایک دن اما سے ملتے ہیں پھر سال کے تین سو انسٹھ دن فارغ اب شاید ایسا ہو جائے گا بیگم سے اور شور سے بھی ایسے ملے گی تو یہ تو گھر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے وہ اللہ جائے کمب یوتی کم <شَكَنَا> قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے تمہارے لیے گھروں میں سکون رکھا ہے یہ اپنا گھر فرمایا دو چیزیں اللہ تعالی نے ذکر کی ہے قرآن پاک میں ایک گھر والی کو ذکر کیا ایک گھر کو ذکر کیا کہ دیکھو تمہارے لیے سکون گھر والی میں ہے اور گھر والی کے لیے سکون اس کے شوہر میں ہے اور تمہارا سکون گھر کے رہنے میں ہے گھر سکون کی جگہ ہے سکون ہوٹلوں میں نہیں ہے سکون ریسٹورنٹ میں نہیں ہے وہ تو خواہش نفس کی جگہ ہے سکون وہ تو انسان کو گھر میں ملتا ہے اس لیے اس رسم سے اپنے آپ کو نکالیں گھروں میں افطار کریں گھروں میں شہری کا انتظام کریں اپنے باہر جانے سے اپنے بچوں کو سمجھائیں ان کو روکیں کہ ہاں عید کے بعد آپ کو لے جائیں گے آپ کو اچھا کھانا کھلائیں گے لیکن بیٹا رمضان یہ شہری افطار ایک ایک لمحہ روزانہ بڑا قیمتی ہے دعاؤں کا وقت ہے اللہ سے بخشش مانگنے کا وقت ہے اللہ سے اپنی مغفرت کروانے کا وقت ہے اللہ سے اپنی اپنے مسائل حل کرنے کا وقت ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو تو انشاءاللہ اللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے اب ہمارا کلاس کا وقت شروع ہو گیا آج رمضان کے متعلق پہلا مسئلہ یہ یاد رکھے جو میں نے آیت نمبر 182 سورہ بقرہ کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم پر روزہ فرض ہے تو یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا روزہ ہر عاقل بالخ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے رمضان المبارک کا روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے لہذا اس سلسلے میں ہمیں بلا عذر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمارے وہ بچے یا ہماری وہ بچیاں جو بالغ ہو چکے ہیں یا ان کی عمر پندرہ سال تک پہنچ چکی ہے بالغ ہو چکے ہیں یا ان کی عمر پندرہ سال مکمل ہو چکی ہے ایسے ہر مسلمان لڑکے پر ایسی ہر مسلمان بچی پر روزہ رکھنا فرض اور اب تو اسکول کی چھٹیاں بھی ہیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں نے نہیں بیٹھا آپ روزہ نہیں رکھو تو بڑی گرمی ہے یہ محبت نہیں محبت ہے رکھو بیٹھا روایت میں لکھا ہے صحابہ اپنے نابالغ بچوں سے بھی روزے رکھواتے تھے اچھا اس زمانے میں تو اتنے کھانے بھی نہیں تھے ان کو بھوک لگتی تھی مشقت کی زندگی تھی تو کہا صحابہ بچوں کو کھلونے دے کے اور ان کے ساتھ کھیل کود شروع کر کے ان کا دل بہلاتے تھے کہ کسی طرح اس کے روزی کی عادت پڑ جائے تو اس لیے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو اور خاص طور پر جو پندرہ سال کے عمر کو پہنچ چکے ان کو یہ بات بتلائے بھی کہ دیکھو یہ فریضہ ہے اور یہ روزہ رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دیا ایک تو نا عذر ہے بیمار ایک آدمی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے بھائی بیمار ہے ایک آدمی مسافر ہے اس کو اللہ تعالی نے اجازت دی اسی طرح اور کچھ معاملات خواتین کے تو اگر بغیر کسی عذر کے کسی بھی شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھا نبی رسلات والسلام نے فرمایا پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے رمضان کے اس ایک روزے کے اجر تک نہیں پہنچ سکتا پوری زندگی یعنی کیا رمضان کے حدیث میں ہے نا نبی سلط نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے یعنی میدا خالی ہوتا ہے تو منہ سے ایک اسمحل قسم کی آتی ہے جب آدمی روزہ رکھتا ہے دوپہر کے بعد یہ میدے سے ایک عجیب قسم کی بو آتی ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی یہ بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے یعنی وہ مشک جو انتہائی قیمتی ہوتا ہے اللہ کو روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی زیادہ اچھی لگتی اور فرمایا فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا کہ یہ اس مہینے کا اہم ترین عمل ہے اور میرا کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے اور نہ صرف یہ کہ میرا بلکہ میرے گھر والوں کا میرے بچوں کا میری بچیوں کا بلکہ میرے ملازمین کا ان کی بھی فکر کرے نبی السلام نے فرمایا ان کے کام کو ہلکا کر دے ان کا کام اگر ہے اس میں کمی کر دے لیکن وہ روزہ رکھیں کبھی روزہ رکھنا ہے دیکھو ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو خود روزہ رکھنا اپنے گھر والوں سے رکھوانا اپنے ملازمین کو ترغیب دینا اور بتانا کہ دیکھو ایک روزہ نہ رکھنے پر تمہارا کتنا نقصان ہوگا پوری زندگی بھی تم لگے رہو گے اس اجر تک نہیں پہنچ سکتے ہو جو اس, اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے تو یہ ہو گیا سبق نمبر ایک سبق نمبر دو ام المومنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے چاند کے دیکھنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے تو یہاں تو جیسے حکومت کا نظام ہے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں باقاعدہ اس کے لیے نظم ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں تو وہ اپنی جگہ دیکھتے ہیں لیکن سنت کی نیت سے ہم بھی چاند کے دیکھنے کا اہتمام کریں کہ یہ ایک سنت عمل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے جذبے کی نیت سے انتیس کی رات کو آسمان کی طرف دیکھنا اور چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا اور اس کی کوشش کرنا یہ ایک محبوب عمل ہے اس لیے کہ ہمارے نبی نے کی اس موقع کا عمل ہے کیا پتہ اسی پہ اللہ ہماری بخشش کر دے کہ دیکھو میرے نبی کی اتباع میں یہ بھی چاند دیکھ رہے دو سبق ہو گئے تیسرا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن دو دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں اگر انتیس کا ہوا تو منگل کو روزہ ہوگا تیس کو ہوا تو بدھ کو ہوگا تو اس سے پہلے جیسے اتوار اور پیر کے دن آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا یہ شک کا روزہ کہلاتا ہے ہاں کسی کا معمول ہے پیر جمعرات کے روزے رکھتا ہے پورے سال اس کا معمول ہے اب وہ پیر کے دن رمضان سے ایک دن پہلے رکھے گا تو وہ تو چونکہ اس کا معمول ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے پورے سال رکھتا چلا آ رہا ہے اس کو اجازت ہے لیکن جو نہیں رکھ پا رہا جو نہیں رکھتا ویسے رکھتا ہے کہ شاید رمضان ہو تو ہو جائے نہ ہو تو نفل ہو جائے یہ جو شک والا معاملہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اس لیے کہ دین کا مدار شک پہ نہیں ہے یقین پر ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے قبل ایک دن اور دو دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا جب چاند نظر آ جائے گا اعلان ہو جائے گا بس آپ روزہ رکھ لیجئے اور اگر چاند نظر نہیں آئے گا تیس تاریخ پوری ہو جائے گی پھر خود بخود اعلان ہو یا نہ ہو پھر تو روزہ رکھنا پڑے گا. کتنے سبق ہو گئے تین سبق چوتھا سبق رمضان کے ساتھ قرآن کی بڑی مناسبت ہے اس لیے رمضان میں تلاوت کا خوب اہتمام برچ چاہیے خاص طور پر جن شادیوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور ان کے پاس سواری بھی ہے ان کے پاس ڈرائیور بھی ہے دفتر آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے یہ وقت بھی بجائے اخبار کو تو بالکل چھٹی دے دے نا رمضان میں اخبار ہو گیا ٹیلی ویژن ہو گیا ان سب کو تو ایک ماہ کے لیے طلاق دے دیں ایک مہینے کی کہ عید کے بعد رجوع کر لیں گے سمجھ میں آگے بات تین مہینے تک ہوتا ہے نا تو ایک مہینے کے لیے اخبار کو ٹی وی کو سب کو جی طلاق ہے عید کے بعد اللہ کرے کہ اس کے بعد بھی پکی ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا لیکن چلو پکی نہیں دیتے رجعی دے دیں تو اخبار کو بھی چھوڑ دیں جو ہم گاڑی میں پڑھتے ہیں کموڈ میں پڑھتے ہیں سمجھ میں آ بات نہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں اب گاڑی میں وضو کر کے بیٹھ گئے دفتر جانے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے قرآن پاک موجود ہے اپنی تلاوت کر لے اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے نہیں گاڑی میں بیٹھ کے آرام سے راستے میں جاتے ہوئے تلاوت آتے ہوئے تلاوت گھر پہ تلاوت اسی طرح وہ حضرات جو کہیں کہ بھئی ہم تو ملازم ہیں ہم تو ڈرائیور ہیں ہم تو چوکیدار ہیں ہم کیا کریں وہ پکڑے تصبیح وہ کیا پکڑے تسبیح اور وہ جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو رمضان میں چار کام کرو دو سے تو اللہ راضی ہوگا اور دو تمہارا مسئلہ ہے دو سے اللہ راضی ہوگا اور دو تمہارا مسئلہ ہے جو اللہ راضی ہوگا وہ ہے لا الہ الا اللہ کسرت سے پڑھنا اور استغفار کسرت سے پڑھنا تو جتنے بھی چوکیدار ہے ڈرائیور ہیں ملازم ہیں کام کرنے والے ہیں وہ جناب سو دانے کی پکڑے تصویر اور تسوی میں اور جہاں موقع ملے اپنے گیٹ پہ بیٹھے اپنا بجائے فون پہ پیکج ہے نا کہتے پیکج پہ لگ پیک ہے مفت او بھائی یہ مفت ہے یہ کان تو مفت نہیں ہے نا تیرا یہ خراب ہو جائے یہ وقت تو مفت نہیں ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے دیا یہ جو زندگی ختم ہو رہی ہے پیپیج ہے تو بس لگے رہو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاول پک گیا اچھا جی ٹھیک ہے روٹی بھی پک گئی کھانا کھا لیا برتن بھی دھو لیا ٹھیک ہے اچھا اچھا یہ باتیں ہوتی او بھائی فون تو ضرورت کی چیز ہے ضرورت کی بات کرو ختم کرو تصبی میں پکڑو لا لا لا للہ سے ایمان بنتا ہے لا اللہ سے انسان فتنوں سے بچتا ہے لا اللہ سے انسان جادو سے بچتا ہے شیتان آپ پر وہ کہتے اتنا پاور والا ہے کہ میں قریب جا نہیں سکتا ہوں اور نمبر دو استغفار استغفر اللہ استخر اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہ چار اسباق کا اہتمام کرے اور اس پر خود بھی عمل کرے اور آگے کم سے کم جی یہ چار بتائے نا ہاں دو آدمیوں تک پہنچانا تو انشاءاللہ اس پر کوشش کریں گے عمل کی وقت ختم ہو گیا